نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی وجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا فلوحیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ آلہ و اصحابہ مبارکہ وسلم اس دور کی بہتی عظیم الشان شخصیت صاحب تقوی صاحب ورہ اور صاحب علم اور صاحب حامل ایک مریدان کثیرہ میرے امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکات محلہ علیہ کا ناز سلسلہ مدنی مذاکرہ لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں یہ وہ سلسلہ ہے کہ اس عزیم الشان ہستی کی بارگاہ میں مختلف عنوانات پر سوالات پیش کیے جاتے ہیں اور امیر اہل سنت بہت مستند حکمت اور احتیاط کے ساتھ جو موجودہ دور کی کیفیات ہیں ان کے مطابق احکام شریعت کو بیان کر کر تفہیمی انداز میں ہمیں سمجھاتے عمل کی ترغیب دلاتے اور اللہ اگر کوئی گناہ بھرا فیل ہے تو اسے اس ڈراتے بھی ہیں اور رمضان المبارک کی مبارک ایام ہوں تو پھر تو یعنی یہ جو برکت والا کام ہے علم دین حاصل کرنا اس کی برکتیں اور بھی دوبالہ ہو جاتی ہیں اور رمضان المبارک میں بھی اگر خصوصی دن ہو خصوصی گھڑیاں اور مبارک نسبتوں والی ساعتیں ہوں تو پھر تو کیا ہی کہنے نور الا نور ہو جاتا ہے آج پاکستان میں سترہ رمضان المبارک کی مبارک شب ہے اور یہ وہ شب ہے کہ اس دن یہ جو تاریخ ہے مبارک غزوہ بدر رونما ہوا تھا یوم الفرقان ہمیں نصیب ہوا تھا اور اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اہم اور بہت ہی فضیلت والا اور مومنوں اور کافروں کو میں فرق کرنے والا اسلام کی قوت اور شوکت کو ظاہر کرنے والا یہ دن الحمد اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ہمیں نصیب کیا تو یہ مبارک نسبت والی رات ہمیں اس وقت میسر ہے تراوی کے بعد کا موقع ہے اور امید ہے ناظرین کی ایک تعداد وہ ہوگی کہ جو انہیں مبارک ایام اور انہی اوقات کی برکتیں سمیتنے کے لیے مدنی چینل کی نا جو ہے اسکرین کے سامنے موجود ہوگی اور دنیا کے دیگر خطوں میں چونکہ اور تاریخ اور اوقات بھی اس وقت جاری و ساری ہیں تو وہاں کے ناظرین اپنے اپنے اوقات کے حساب سے رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے بہرحال جنہیں سترہ رمضان مبارک نصیب ہوئی ہے ہو رہی ہے اور آنی ہے ان سب کو اس اہم ترین دن کے پیش نظر اس کی ویلیو سمجھتے ہوئے اپنی نیکیوں میں اضافے کا سامان کرنا چاہیے جہاں تک آج کی تفہیم کی بات ہے تو تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ایسی سچویشن سے واسطہ پڑا ہو ایسی صورتحال میں آپ گر گئے ہوں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہو تو یا چوری چکاری سے ایسا واسطہ پڑا ہو کہ جہاں چوری ہو رہی ہو اور آپ اس سچویشن کا اس طرح سے حصہ ہوں بے بس ہوں بھلے لیکن ہوں ایک بار ایک طالب علم نے گھبراتے گھبراتے آیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ جو تو آج رات ہمارے گھر میں چور آ گئے اور مطلب باندھ دیا وہ نوجوان جو تھے نا ان کو باندھ دیا اوپر بیٹھ گئے تاکہ بوڑھوں بوڑھوں کو چاہے وہ عورتوں وغیرہ کو گھیر لیا تاکہ نوجوان کوئی مطلب یعنی لڑائی جھگڑا نہ کر دیں تو بےچارہ وہ اس وقت جو تھا دہشت اس وقت بھی اس پر تاریخ تھی بہرحال تو بے بس ہوں لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو کبھی واسطہ پڑا ہو تو ذرا اس کو یاد کیجیے یا کسی نے اپنی جو ہے نا وہ ایسی سچویشن آپ سے شیئر کی ہو جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تو وہ سچویشن یاد کر لیجیے اور چور ہوں بھی بہت خطرناک کسی کو مار ڈالا ہو آپ کے سامنے مار ڈالا ہو یا مطلب بہت زیادہ تشدد کیا ہو اس کے اوپر تو میں موجود ہوں. اور آپ کو یہ گمان ہو کہ خدا نہ کریے میرے ساتھ بھی ایسا نہ کر ڈالیں تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی تو ان ڈاکوں اور چوروں سے جب آپ کا واسطہ پڑ رہا ہو تو کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو آپ کو ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بچانے کی قدرت اور صلاحیت بھی رکھتا ہو یعنی اس میں طاقت بھی ہو صلاحیت بھی ہو ذہانت بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کا اتنا زیادہ خیر خواہ ہو اور عملن آپ کو بچانے کے لیے اقدامات بھی کریں پریکٹیکلی انوالو ہو جائے آپ یہ کریں آپ یہ کریں آپ یہ کریں تو ظاہر ہے کہ ہمارا قلب اس کی طرف مائل ہوگا اور کہ وہ ہماری جان بچانے کی بھی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ میں جو دیگر ہمارے نقصانات ہونے والے ہیں ان سے بھی بچاؤ کی صورتیں وہ کر رہا ہے اچھا تھوڑا سا جو یہ میں نے اب سچویشن میں ایک شخص کو ڈالا ہے اس کو تصور میں اگر آپ لے آئے ہیں تو ذرا یہ امیجن کیجئے یہ تصور کیجئے کہ وہ جو صاحب ہیں وہ بہت متحرک ہو کر وہ یہ کام کر رہے ہیں ڈاکوں سے بچانے کے لیے ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں عملی طور پر کہنے یہ ہو جائیے یا آپ یہ کر لیجئے آپ یہاں چلے جائیے یوں حفاظت کا سامان کیجئے ان جو ہے نا وحشی لوگوں سے بچنے کے لیے یہ کیجیے یہ کیجیے اب اسی دوران مثال کے طور پر یعنی آ, وہ کسی کو تھوڑا سائٹ پہ کرے ایسے یار ادھر ہو جاؤ اب وہ کہ یار تم نے وہ دھکا دیا ہے یہ کیا طریقہ ہے دھکا دیا تو میں تو بدلا لوں گا تم سے تو کیسے ہم جناٹے میں آ جائیں گے یہ کیسے ابھی جان پہ بنی ہوئی ہے ادھر جو ہے نا وہ ڈاکو چور حملہ کرنے پہ تلے میں مارنے مرنے پہ تلے ہوئے یہاں ہم ایسی سچویشن میں گھیرے ہیں اور اس کو دیکھو کہ یہ کتنا جو ہے نا خیرخا ہے ہمارا کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے ہمارا اتنا خیال ہے اس کو اور خیال کرنے کے موقع پر ابھی اس نے یوں ہی تو کیا ہے اور یوں کیا ہے کہ اور یہ جو صاحب ہی ہے مطلب ان کا کیا انداز ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو بدلہ دو اور تم نے مجھے دھکا دیا اور یہ کیا کر لیا تو ہم کیسے یعنی مطلب ہماری اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی اور اگر ہم وہ شخص خود ہوں یعنی جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے جو بچانے کی کوششیں کر رہا ہے سب کو یہ کر ہے, تو ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا شاید اس طرح یار بھائی یہ موقع ہے کوئی یار تمہارا عقل دھاس چلنے تو نہیں چلی گئی ہے کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو تم کرنا کیا چاہ رہے ہو اس طرح کا مزاج ہوگا ہمارا کہ ایک تو میں تم لوگوں کے لیے یار جان بچانے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں اتنی محنتیں کر رہا ہوں اور تمہیں تھوڑا سا یوں کر دیا کہ یار یہاں ہو جاؤ تو تم جو ہے نا تمہارا انداز ہی آ رہی ہے ایسا عجیب ہے دوسرے لوگ بھی شاید اس کو وہ کہیں تو یہ میں نے جو معروضات پیش کی ہیں یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے جو ذہن کا میدان ہے اسے ہموار کرنے کے لیے یہ آپ کی خدمت میں میں نے ارض کیا ہے ان جذبات اور احساسات کو محفوظ رکھ کر بلا تشبیع و بلا تنصیل میں سیرت مطالعہ کا آپ کو ایک ماخیا پیش کرتا ہوں اور اس سے جو مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت روشن کے جو کرنیں ہمارے دل میں آئیں گی تو اس کو ہم نے اور بڑھانا ہے اور اس کا نور اپنے عمل میں اپنے جو کردار ہے اس کے اندر سمونا ہے ہوا یوں کہ یہ یوم بدر ہی کا موقع تھا جی ہاں یوم الفرقان کہیں غزوہ بدر شریف کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی صفیں درست فرما رہے تھے اور آپ کے دستے مبارک میں ہاتھ شریف میں ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی آپ نے صاحب مدارج النبود شیخ عبدالحق محمد دیلو رحمت اللہ تعالی نے یہ نقل کیا ہے تو آپ سفید ہموار فرما رہے تھے درست فرما رہے تھے تو نام تھا ان کا حضرت سواد بن غربہ یا غرابہ اس طرح کر کے نام ہے آراب نہیں لگے ہوئے اس لیے غلطی کا چانس ہے حضرت سواد رب اللہ تعالیٰ نو تو ان کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش طبعی کی کیفیت میں پہنچے اور یہ جو ہیں صدرت سواد یہ خطار جو تھی صف جو تھی اس سے تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی شریف سے لکڑی سے انہیں جو صف میں سینے پہ اندر کر دیا کہ اندر ہو جائیے فرمایا برابر ہو جائیے صف میں برابر ہو جائیے ٹھیک ہو جاؤ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ضرب لگائیے یعنی چوٹ لگائی ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب دیکھیں یہ امتی ہیں اور وہ نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں اللہ کے محبوب ہیں یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ضرب لگائیے اور جو یعنی کیا ہے آپ لیکن وہ عرض گزار ہو رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ضرب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ عدل و انصاف آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ مجھے قصاص دیجئے امتی نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ آپ مجھے قصاص دیجئے اس کی حکمت انشاءاللہ وہ جو کیا ان کے دن میں تھا وہ ابھی ظاہر ہوتی ہے تو لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ روشن پہلو دیکھیے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے سینہ مبارکہ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کا ساتھ لے لو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ ہو آگے بڑھے اور آپ کے سینا مبارکہ کو چوم لیا اور تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یہ آخری وقت ہے ظاہر ہے کہ مارکا بدر ہونے والا ہے ہوگا شہید بھی ہو سکتے ہیں تو عرض گزار ہوتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے اور اس وقت میں شہید ہو جاؤں گا چاہتا تھا کہ آخر عمر میں میرا جسم آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اقدت سے مس کر جائے تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سماج فرما کر ان کے حق میں تو خیر فرمائی تو قربان جائیے اس اخلاق اویمہ کے اور اس حلم کے اس بردباری کے اور عدل و انصاف کا ایسا بلند ترین معیار جسے کو ہے ہمالا بھی جو ہے وہ بالکل گردن اٹھا کے دیکھے تو اس کی بھی ٹوپی گر جائے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو بلکہ اس سے بھی بڑا تو الحمدللہ اس سے ہمیں بھی حلم کی عدل و انصاف کی حقوق العباد کی ادائیگی کی جہاں ہمیں درس ملتا ہے وہاں صحابہ کرام علیہ کی وارفتگی اور پیارے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانگی کی حد تک محبت کرنا اور ان کی ذات اقدت سے تبرکات اور برکتیں حاصل کرنا اس کا بھی ظاہر ہے کہ ہمیں ذہن ملتا ہے تو آج انشاء شاء اللہ تعین از وجل یوم بدر کے روز پیارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے انشاءاللہ اللہ آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنے ہیں تو ایک تو جیسے میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ یوم بدر کے دن یہ جو عجیب و غریب حکایت واقعہ ہوئی اس میں ہمارے لیے کتنے حکمت کے مدنی پھول ہیں دوسری طرف نبی رحمت شفیع امت مالک کی جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے کئی معاذات بھی ظاہر ہوئے اور مسلمانوں کی مدد و نصرت کا جو ہے نا بہت پیارا سامان ہوا حضرت اکاشا رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ بدر میں جو ہے وہ تھے مصروف تھے لڑ رہے تھے یہ تو ان کی جو تلوار تھی وہ تلوار ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے تو یہ نبیر احمد شفیع امت مالی کی جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار گئے اقدس میں آ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ٹہنی عطا فرمائی لڑنے کے لئے تلوار کے مقام قائم مقام اس کے بدلے میں کہ اس سے جا کر یعنی اس کو کام میں لائیں استعمال کریں اسے تو انہوں نے پکڑ کر گھمائی تو وہ لوہے کی مضبوط چمکدار بالکل سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی اور پھر اس سے انہوں نے جا کر جو ہے وہ جو بھی تھا اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ جو ہیں یہ مطلب کافی یعنی اس کے بعد بھی کئی غزوات میں کئی سریات میں اور اس کے بعد کئی اور جنگوں میں بھی حضرت ایک آشا رضی اللہ تعالی ہو یہ جو تلوار ہے جو معزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں عطا ہوئی تھی یہ جو ہے وہ استعمال کرتے رہے حتیٰ کہ جب یہ شہید ہوئے تو اس دن بھی ان کے ہاتھ میں یہی تلوار موجود تھی یعنی اتنے طویل اور طویل عرصے تک یہ اس کو استعمال کرتے رہے تو یہاں بھی پیارے آق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت ظاہر ہوئی ایک اور جو وہ ہے روایت تو جو آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے حضرت معاوض اور حضرت معاد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو واقعہ ہے یہ دونوں بھائی ہیں کم سن ہیں اور جو دشمن نبی ہے ابو جہل اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ تاکے رکھا ہوا کہ اس کو نہیں چھوڑنا اور جنگ بدر کے دن اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں اور دونوں بھائی مل کر حملہ کرتے ہیں اور حملے میں ہوتا یہ ہے کہ ابو جہل کا جو بیٹا ہے اکرما یہ حضرت معاذ اب جو اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شانے پر ضرب لگاتا ہے تو ہاتھ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اور کٹ کر لٹکنے سے لگتا ہے کھال یعنی کہ کھال شریف جو تھی اسے لٹکنے لگتا ہے جھولتا ہے ججنگ میں بھی رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا تو یہ وہی ہاتھ لے کر نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مرحبہ مرحبہ کیا کہنے الحمد للہ آپ ٹھیک ہے تو یہاں حاضر خدمت ہو جاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں جب فریاد کرتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لواب دہن شریف اپنا لوب مبارک یہ جو ہے وہ ان کے دستے مبارک پر لگاتے ہیں اور جو ہے نا وہ جسم سے جوڑ دیتے ہیں تو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا کبھی کٹا ہی نہیں تھا اور بالکل نارمل نارمل ہو جاتے ہیں حضرت عثمان بن عفان عربی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک تک حضرت معاذ ربی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے اور الحمدللہ یہ جو ہاتھ مبارک تھا ان کا دستے مبارک یہ بالکل جو ہے وہ Uh, صحیح رہا درست رہا اور اس کے مطابق یہ کام بھی کرتا رہا تو ایسا مبارک جو دن ہے یہ کہ یوم بدر کا سترہ رمضان المبارک یہ ہمیں یاد ضرور ہونا چاہیے کچھ اور کوشیں بھی شیئر کرتا ہوں لیکن ہمیں یہ فیکٹر بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اصل میں اہم جو مائل اسٹون ہوتے ہیں تاریخی واقعات ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ uh, ذہن سازی میں ان کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیے کہ ذہن جتنا مضبوط ہوگا عمل جو ہے وہ اتنا الحمدللہ عمل کی تحریک جو ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے اور وسوسے جو ہوتے ہیں وہ حملہ آور اتنی آسانی سے اگر ہوں بھی تو اثر انداز نہیں ہوتے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بالخصوص خود بھی یہ معلومات حاصل کریں اہم ایونٹس ہمیں پتہ ہونے چاہیے اور ساتھ میں جو ہماری اولاد ہیں ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو اس سے متعارف کروانا یہ بھی ہماری ہی ریسپانسبلٹی ہے کہ دیکھیے اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں اگر میں آپ کو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر ایک شہزادہ ہو ایک شہزادہ ہے وہ شکار پر جا رہا ہے اور اوپر سے کوئی درخت سے کوئی چیز گرتی ہے وزن دار اور اس کے سر پہ لگتی ہے اور وہ یاداشت کھو لیتا ہے اور اس کو جو پڑوسی ملک کے جو ہے نا وہ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ بے ہوش پڑا رہتا ہے تو جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کی یاداشت غائب ہوتی ہے اور یاداشت غائب ہیں تو اب اس کو جب اٹھاتے ہیں تو اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو جب وہ پوچھتا ہے دوسروں سے کہ بھئی ہاں میں کون ہوں تو دوسرے اس کو کہتے ہیں پڑوسی ملک والے ہیں وہ کہتے ہیں تم تم بھائی ہمارے غلام ہو مطلب غلام اس کو ظاہر کچھ نہیں پتا نا غلام رہا تو ہمارے غلام ہو تم وہاں یعنی کام سے تمہیں بھیجا تھا اور تمہیں جو ہے نا وہ کام کرتے کرتے اوپر سے سر پہ اینٹ گری اور تم جو ہے نا بہوش ہو گئے تمہاری جو ہے وہ یاداش چلی گئی تو اس لیے تمہیں ابھی یاد نہیں آ رہا لیکن تم یعنی تمہارا باپ بھی ہمارا غلام تھا اس سے پہلے جو دادا تھا وہ بھی ہمارا غلام تھا اس سے پہلے جو پردادا تھا وہ بھی ہمارا غلام تھا زمانے سے تم ہماری غلامی کرتے چلے آ رہے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم تمہیں یہ بھی نہیں معلوم تمہیں یہ بھی نہیں معلوم تم تو ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو تو ظاہر ہے چونکہ اس کے پاس اپنا ماضی یاد نہیں ہے تو جو لوگ اسے کہیں گے وہ کنفیوز ہوگا یا جو یعنی منیمم تو کنفیوز ہوگا یا جو ہے نا وہ اور ہوگا دوسروں کی باتوں پہ بلیو کرے گا تو جو وہ کہنے ہوں گے تو وہی وہ کہے گا اپنے آپ غلام تسلیم کر لے گا غلام تسلیم کرے گا تو غلاموں والا ہی طرز عمل اختیار کرے گا جو اسے وہ کہتے چلے جائیں گے وہ کرتا چلا جائے گا لیکن اصل اس کی کیا تھی شہزادے والی تھی تو وہ اپنی اصل فراموش کر دے گا اپنا ماضی فراموش کرنے کی بنا پر تو جس طرح ایک عام شخص کا حافظہ ہوتا ہے جس طرح اس شہزادے کا حافظہ تھا میموری تھی اسی طرح جو ہمارے قومیں ہوتی ہیں جو ہماری جو قوم ہوتی ہیں نا ان کے بھی حافظیں ہوتی ہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہسٹری ہوتی ہے تاریخ ہوتی ہے یہ لحاظ سے ایک حافظہ ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو اگر مجھے اپنا ماضی پتہ نہیں ہے مجھے اپنے بارے میں کہ میں کس یعنی جو ہے نا وہ گردوں کا ستارہ ہوں کس جو ہے وہ سمندر کی لہر ہوں اتنے وسیع سمندر کی تو مجھے جو وسوسے ڈالے جائیں گے جو مجھے الٹی سیدھی پٹی پڑھائی جائے گی تو میں کہوں گا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا معاد اللہ یعنی ایسا ہی میرا ذہن بن جائے گا کہ ایسا ہی ہوں گا ایسا ہی ہوں گا ہی, ہوں گا ہی ہوں گا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ ہے اور معاد اللہ جو وسوسے ہیں ان کے اثر پذیر ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو بعض نوجوان ہوتے ہیں تو انہیں جو ہے نا وہ دین کے بارے میں وسوسے آتے ہیں یا جو تاریخ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے وہ مطلب بےچارے بے چین و بےقرار مسترب رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک فطری سی بات ہے کہ انسان مختلف جگہ سے انسپیریشن لیتا ہے یہ ایک نیچرل ہے گھر سے بھی لیتا ہے والد صاحب سے متاثر ہوتا ہے امی جان بھی کی شخصیت بھی اس کے اوپر ایک مخصوص اثر ڈالتی ہے بچپن میں جس طرح کے ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنے اپنے جو اس کے رشتے دار ہوتے ہیں جن سے ان کا قریبی واسطہ پڑتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے اس کو متاثر کرنے میں تو وہ مختلف عادات الفاظ اور رجحانات جو ہیں وہ ارد گرد سے جمع کرتا ہے انسپریشن لیتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں جاتا ہے تو تعلیمی اداروں میں اس استاد کی شخصیت سے وہ بہت ساری چیزیں انسپائر ہو کر اختیار کر لیتا ہے اس کی ذات میں اس کی شخصیت میں آ جاتی ہیں اسی طرح جو یعنی دوست اس کے جو بنتے ہیں ان سے بھی انسپیریشن لیتا ہے پھر جہاں اس کا قلبی میلان ہوتا ہے اس قلبی میلان میں مطلب جو اس کو اچھا لگے اس سے بھی بہت ساری چیزیں اخذ کرتا ہے جن مشغلوں کو پسند کرتا ہے ان مشغلوں میں جو اچھی اور مہارت حاصل کر لیتے ہیں لوگ تو ان کو بڑے رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان سے انسپریشن لیتا ہے تو یہ یاد رکھیے اب فطری بات ہے تو فطرت کی صحیح معنوں میں مطلب اس کو تربیت کرنی پڑتی ہے یعنی درخت میں تو بڑھنا ہے اگر درخت کو بڑھنے کے لیے ہم نے صحیح رخ نہ دیا اور شاخ ہو گئی تو وہ ٹیڑھی بڑھ جائے گی اور درخت ٹیڑا ہی عجیب و غریب جو ہے نا شکل کا وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا اور پھر تنا سخت ہو جائے گا اور بعد میں ہم پریشان ہوں گے کہ یہ کیسا عجیب ٹنڈا منڈا قسم کا درخت ہے لیکن اگر اس کا جب اس کا تنہ نرم تھا ہرا تھا اس وقت ہی اس کو اس کا رخ متعین کر دیا جاتا تو جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں اس طرح سے اس کا رخ جو ہے نا اسی رخ پر درخت جو ہے وہ بڑھتا تو اسی طرح سملرلی جب یعنی فطری معاملات ہوتے ہیں اس میں ہماری بھی یہ ضروری ہے جو ہم اس کے سرپرست ہیں گارڈینز ہیں کہ ہم انہیں وہ انسپریشن ماڈل ان کے سامنے لازمن رکھیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ان سے انسپریشن لیں ان سے متاثر ہوں اور ان سے متاثر ہو کر جو ہے وہ پھر مثبت عادات اور مثبت رجحانات کو اختیار کریں ورنہ یہ ہوگا کہ خلا رہ جائے گا اور اس میں کوئی معذلہ منسی جو ہے نا وہ اثرات منتقل کر دے گا یا منسی رول ماڈل کھڑا کر دے گا تو وہ جو شخص ہے وہ اس طرف نکل جائے گا تو پہلے کے وقتوں میں بھی دادیوں نانیوں کی کہانیاں جو اٹھی تھی اخلاقی جو ہمارے مثال کے طور پر شیخ سعدی علیہ رحمٰ نے اس پر کام کیا ہے حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کام کیا ہے تو ان کو یہ کسی نہ کسی انداز سے یاد ہوتی تھی تو بات ہی بات میں گفتگو ہی گفتگو میں یہ بزرگ جو ہیں وہ بہت سارے اخلاقی اسباق بچپن میں ہی اپنے آنے والے نسلوں کے ذہنوں میں منتقل کر دیا کرتے تھے اب تھوڑا سا خلا یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو ہے نا وہ, وہ بھی سوشل میڈیا پر لگی ہوں گی دادی اماں بھی آج کی ماڈرن دادی اماں اور نانی اماں اور آج کی امی جان کا تو بلکہ ایک یعنی یوں بھی میں نے وہ پڑھا تھا ایک مضمون نظر سے گزرا کہ کسی نے لکھا کہ یعنی جو کہ میرے دوست کا جو ہے نا وہ فون آیا گھبرایا ہوا تھا کہ اس کا جو بیٹا تھا اس کا وہ بچہ چھوٹا وہ جل گیا تھا دودھ سے جل گیا تھا گرم دودھ سے تو خیر وہ بھاگا بھاگا وہ بھی مدد کے لیے ہاسپٹل پہنچا ہاسپٹل پہنچا یہ لکھا رہی تھا ہاسپٹل پہنچا جیسے تیسے کر کے خیر وہ بنس وارڈ میں وہ بنس وارڈ میں جو ہے کچھ پریشانی تھی داخلے کے مسائل تھے تو ان کو جیسے تیسرے بنس وارڈ میں ڈالا اور جب واپس آئے تو پوچھا جب معاملہ حل ہو گیا تو بھائی اللہ کے بندے یہ مسئلہ کیا ہوا جل کیسے گیا یہ بچہ تو پھر بتایا کہ جو امی جانتی وہ طرح طرح کی ڈشیں جو ہے نا بنا بنا کر وہ پوسٹ کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ دھیان نہیں رہا بچہ جو ہے وہ کچن میں آیا اور اس نے دودھ پہ ہاتھ مارا تو دودھ جو ہے نا اسی کے اوپر اونڈل گیا تو یہ حال ہو گیا تو ایسی مصروفیات کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا ہوتا کہ نہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان آنے والی جو کامپلے ہیں ان کو صحیح رخ دینا اور ان کا تنا صحیح طریقے سے کھڑا کرنا اس کے لیے ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے تلاش خراش کر کے یا ڈوری باندھ کے اس کو رخ متعین کرنا ہے تو اپنے بزرگانی دین کے واقعات اسلام کی تاریخ کے وہ اہم واقعات اسے ہمیں خود بھی جزم کے ساتھ اس کا علم حاصل کرنا اور اپنے آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا اور پھر اس کی اہمیتیں بتانا تاکہ اس کی پھر جو تجدید نو کا وقت آئے یعنی جب جب یہ مبارک نسبتوں والی گھڑیاں آئیں تو ان کے تذکرے کر کے ذہن میں چیز تازہ کرنا کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ دل میں راسخ ہونے کے لیے بار بار تکرار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور عمل برقرار رکھنے کے لیے بھی تکرار اور تجدید کی یعنی بار بار دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے جس چیز کو بھی دیکھ دہرانا چھوڑ دیجیے فراموش ہوتی چلی جاتی ہے نگرانی شرح تشریف بھی آئے ہیں تو اس اہم موقع پر انشاءاللہ ان کے اہم مدنی الحمد اللہ یوم فرقان مبارک تشریف رکھی <سرح> الحمدللہ رب اللہ اللہ مرحبا, مرحبا، للہ <آہلن> یوم بدر کے حوالے سے ہی تذکرہ کیا ہے اور یعنی یوم بدر اور سیرت کے مبارکہ کے کچھ گوشے کہ یوم بدر ہی کا واقعہ ہے حضرت سواد رمضی اللہ تعالی ہو والا کہ سفین جو درست فرما رہے تھے یعنی ایسے وقت میں کہ جب دشمن سامنے کھڑا ہے اور ایسی سچویشن ہے اور محبت اللہ جی جی اور دوسری طرف سرکار علیہ سرات والسلام کی عاجزی حلم تحمل اور عدل و انصاف اور جو ایک یعنی اس کا بھی تو ایک جو ہے نا وہ انوار چمکا ہے الحمدللہ بلکہ انوار چمکے ہیں تو ادھر جو ہے وہ دیوانگی اور وارفتگی بھی ہے ادھر جو ہے وہ حلم بھی ہے حقوق و عباد کی اہمیت بھی ہے جی الحمد للہ اور پھر جو یعنی ظہور ہوئے ہیں اور پھر جو یعنی کے ہے کہ جو اس کی جلالت و شان ہے آپ بیان کریں گے تو انشاءاللہ وہ تو الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلم سید المرسلین ہم نے اس پر ہمارے جو مغرب کے بعد کا سلسلہ ہوتا ہے مثالی معاشرہ اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ واقع بدر پر ہم ایک حصہ کور کر سکیں اور کوشش کی اور کئیا بھی الحمد اب اس میں یہ اس وقت بھی میں نے کی تھی اب ہو اس وقت کے بھی کچھ ہمارے ناظرین یادوں کا تبدیل بھی ہوتے ہیں ابل تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس موقع کو یعنی کہ سترہ رمضان مبارک کے فتح غذب بدر ما شاء کے جشن کو عالمگیر سطح پر منانے کی حاجت ہے hmm. اور مطلب اس کو تو اسلامی ریاستوں کے سطح پہ لینا چاہیے محمد اللہ. محمد اللہ. اور مسلمانوں کو اس کو بڑا ہی مطلب کہ واضح اور ہائی لائٹ کر کے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ اس میں جس قدر مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ان کی جو مدد فرمائی محبا. محبا. محبا. فرشتوں کے ذریعے بارش کے ذریعے آہ ہلکی سی پور سکون اونگ کے ذریعے اللہ تو اکبر جس انداز سے یہ مدد ہوئی پھر معجزاد کا زور ہوا تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں چرچے ایسا نہیں کہ اس مساجد میں اس موضوع پر باقاعدہ بیانات تقاریر لیکن یہ کچھ ایسے خاص مواقع ہیں جیسے کہ فتح مکہ ہے ما شاء اللہ یہ یقیناً تاریخ کے ایک سے ایک اباب ہمارے لیکن بعض اباب اتنے امپورٹنٹ ہیں اور ان کی ان کی جو امپورٹینس ان, ان کی جو اہمیت ہے نا جی جی اس کے پیچھے اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے قصبۂ بدر کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ تیار نہیں تھے جنگ کے لیے چلے نہیں تھے سامان نہیں ہے سواریاں نہیں ہیں اور نکلتے وقت کو مینٹلی تو پریپریشن نہیں ہے جب لشکر کی اللہ تیاری ہوتی ہے وہ مکے میں تو باقاعدہ کفات تیاری کر رہے تھے اور اس کی تو باقاعدہ پوری کمپیننگ کمپین چل رہی تھی پوری ایک پروپوگیشن پروپوگیٹ کر رہے تھے پروپوگینڈا تھا بلکہ جو دو جس گھر میں دو مرد ہوں تو ایک جو ہے لشکر میں یہ سارا چیز تھی دوسری طرف یہ معاملہ تھا تو اس طرح کے جو واقعات ہیں نا بدر والا جیسے میں نے کہا واقعہ ہے اسی طرح غزوہ اپنے وہ فتح مکہ والا جیسے میں یہ واقعہ ہے اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں جو بیت المقدس فتح ہوا یہ واقعہ ہے سلطان سرعدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو جو بیت المقدس فتح کیا یہ جو واقعہ ہے ماشاءاللہ ہمارے ہمارے بھائی کی بھی آمد ہو گئی تو, حضرت تو, حضرت تو حضرت تاریخ کے وہ واقعات کے جب ہم ان کا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں نا جی تو جی وہ واقعہ خود ہی اپنی نوعیت کو بہت زیادہ اجاگر کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا یہ ایک ہوتا ہے اب جیسے غزو احد ہوا اس کے پورے اسباب تھے غزو احد جب ختم ہوا تو اس کے بعد پھر ایک غزبے کی تحریک چلی مگر وہ بغیر لڑائی کے ختم ہو گئے مسلمانوں کو فتح مل گئے اللہ تعالیٰ نے اتنا مطلب ان کے دلوں میں رو اور مسلمانوں کی جو مدد ہوئی تو میں یہ تاریخ کے یہ ایسے سنہرے اور ہیں کہ جنہیں انٹرنیشنل لیول پر بڑے ہی مطلب کہ بڑے ہی کمپریہنسو انداز میں اس کو لینا چاہیے اس سے مسلمانوں کے سینے چوڑے ہوتے ہیں سر فخر سے اور بلند ہوتے ہیں اپنی جو ہمارے جو اخلاف ہیں صحابہ کرام و دیگر جو دین گزرے ہیں ان کی عظمت و محبت مزید دل میں پیدا ہوتی حلو ہے, حلو حلو حلو ہے اور ایک ولولہ ملتا ہے پھر محض ایک واقعہ بیان کرنے کا ایک واقعہ محض کا لفظ نہیں کہتا ایک واقعہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے پیش نظر واقعے کے سامنے آج ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کیا رسپانسبلٹی بنتی ہیں اور ہمیں کیا ادا کا کام کرنا چاہیے کہ جس طرح ان کو عزتیں ملی ہیں آج ہم بھی ان عزتوں کا صدقہ پانے میں کامیاب ہو سکیں تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں <ماشااللہ> جو جس کا تھوڑا بہت تذکرہ ہم نے مغرب کے بعد کیا تھا تو اس میں مزید تھوڑا سا میں نے جملوں کو اور احساسات کو اور اپنے جذبات کو اپنے خیالات کو میں نے تھوڑا ایڈ کر کے یوں سمجھے کہ ٹھیک اچھا یہ آپ تھوڑا سا جسے آپ نے یہ آخر میں کہا نا کہ وہ جو مطلب انسپریشن لے کے ہم کچھ ایکشن آئٹمس نکالیں اور جو موجودہ دور کے اندر جو ہم فعال کردار ادا کر سکتے ہیں تو مختلف طبقہ جو زندگی ہے اس سے تعلق رکھنے والے مسلمان اس سے کس طرح سے مدنی پھول چن کر کیا اپنے گدر میں تو, تو چننے کو کیا مطلب پورے کا پورا گارڈن گارڈن ہے مدنی باغ ہے صرف اس کے اندر ہم کو تصورات کے ذریعے داخل ہونے کی حاجت ہے مطلب مثال کے طور پر میں ایک پہلو ارض کروں کہ وہ اتنی گمبیر حالت تھی مسلمانوں کا جو اس جو ساز و سامان اور افرادی قوت کے عورت کیفی تھی اتنی گمبیر حالت تھی اس گمبیر حالت پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کا جو دعا کرنا تھا یہ اتنا زبردست اس میں سبق ہے اور وہ جو دعا میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب کی بارگاہ میں التجائیں کی اور جو کیفیت تھی وہ ایک ہے کہ جب انسان کسی گمبھیر اور ایسے مت حالات کے اندر جب گرفتار ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی جو خاص کر جو اس کی جو توجہ جب جاتی ہے تو اس کو اس رب قدیر پر بڑی مدد پر آرزو وہ ایک امید ہوتی ہے کہ وہاں سے مدد آئے گی اور جب وہاں سے مدد آئے گی نا تو پھر تو بےڑا ہی پار ہے نا اور مدد آئی مدد کیا امداد ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ تو یہ جو چیز ہے اب جیسے امی جان امر ممین عائشہ صدیقہ کا ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے لیں ٹھیک ہے نا جس کو قرآن واقعہ کو مبین کہہ کر شروع سے اس واقعے کا مطلب کہ جو الزامات لگے تھے امی جان ربی اللہ تعالی عنہ پر اس کا مطلب کہ یہ کہہ کہ یہ کھلا بھوتان ہے اور منافقین کی ساری سازش کو ختم کر دیا مگر وہ جو ایک مہینے کا کم وبش جو پیریڈ تھا آزمائشی پیریڈ تھا ٹھیک ہے اس پیریڈ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باوجود اس کے آپ کو علم ہے کہ حقیقت حال کیا ہے آپ جانتے تھے اور آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام علی مردوان اس معاملے میں کلام کیا اور صحابہ کرام علی مردوان اٹھ اٹھ کر امی جان کی پاکیزگی طہارت اور اہل بیت کی پاکیزگی تہارت کے مطلب کہ ان کے رتبے کے خطبے بیان کیے گئے اس ٹائم پر تو مطلب کہ جس وجود مسعود پر ایک مکھی نہیں بیٹھ سکتی ٹھیک ہے نا تو ان کے دامن کرم کے ساتھ جو Allah وابستہ ہوئی ہیں اور جو مطلب کہ جن کے شان میں قرآن کریم کے آئے اچھا پھر وہ مقدس میری امی جان ام المنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مطلب کہ ان کے نکاح پر بھی عجیب بشارتیں اور بہت اچھی اچھی خبریں ہیں وہ جو پیریڈ جو میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے <تصفح> جس صبر جس تحمل اور اس میں جو ایک درس دیا ہے فلم <تصفح> کا جو درس دیا ہے نا اور مطلب کہ یہ کہ انتظار رہا ہے اور خود کچھ وضاحت ایسی جس کو خاص وضاحت کہتے کہ ہم نے کے بجائے مطلب ایک ایسی مطلب کہ مشیط ایسی رہی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ذریعے وضاحت کیا ہوئی تھی؟ وضحات ہوتی وضاحت ہوتی ہے وہ بھی وضاحتی ہے اللہ, اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے وہ و... و... و... بڑا پیارا مدرفو لکھا سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عصمت کا اعلان ہے وہ ربی کائنات جل مشتو کے حکمت کے سیدنا عیسیٰ رخ اللہ علیہ نبینہ علی نبینا و السلام کے ذریعہ ہوا مگر سیدہ کی شام دیکھیے سیدہ عیشت الصدیقہ تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ علیہ کی کہ آپ کی عصمت کا اعلان خود ربی کائنات ازا وجل خود فرماتی ہیں خود فرماتی ہیں کہ مطلب مجھے یہ تو گمان تھا مجھے یہ تو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ اظہار فرما دیں گے مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ مجھ پر اتنا کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت ناز فرما دے گا اور جب میرے آقا اچھا کمال دیکھیے اس وقت کا انتخاب کتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت پر قربان جاؤں تبارک اللہ شان تیری حق حق تو حق حق اللہ کی شان دیکھیے کہ اس وقت کا انتخاب ایک ایسا رب کریم کا ایک جو ایک مشیت ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے سب کچھ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت آپ کے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں یعنی یہ پیچھے اللہ اللہ نہیں ہو رہا ہے تشریف لائے ہوئے ہیں کلام ہو رہا ہے خان اللہ اچھا پھر اس میں یہ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی موجود ہیں اللہ اور اللہ یہ جی جی بالکل مطلب جی جو خاص جن کے قلبوں کو اذیت اور خاص جن کے قلبوں کو تکلیف جی جی سے دو چار ہونا پڑا تھا ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے اللہ ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے اور وہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بات چیت ہو رہی ہے اور اس دوران آپ کی حالت وہی والی, والی, والی ہوتی ہے اور پھر چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور ایک جملہ آتا ہے عائشہ مبارک تو وہ کتنی ایک گھری ہے وہ اللہ اس گھری کا صدقہ ہمارے عصمتوں کی حفاظت فرمائے ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے اس گھری پر تو یار ہماری جہاں قربانی وہ کیا عظیم گھڑی تھی کتابوں میں یہ بھی پڑھا اللہ کا بارکبۃ اللہ آپ کے درجے بلند کرے کہ سیدہ کی عصمت و عصفت کا بیان جو قرآن کریم میں ہوا اس میں ایک زبردست ترین حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ رہتی دنیا تک سیدائے کائنات پر خدا نخواستہ کوئی گستاخی کوئی بے ادبی کوئی بدتمیزی کوئی بداخلاقی یا خدا نخواستہ کوئی آریتن اشارتن کنایتن بھی کوئی کلام کرے تو اسے کوئی اور جواب دے یا نہ دے اللہ تبارک کا تعالی جل مجدور کی طرف سے جواب موجود ہے ارشاد موجود ہے حکمت موجود ہے نماز میں حدیث نہیں پڑھی جاتی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے جب بھی سوریہ نور کی عائتیں پڑھی جائیں گی کروڑوں خرب خربوں مسلمان جو آئے ہیں اور رہیں گے قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور میری امی جان کے رتبے کا خطبہ پڑھا جاتا رہے گا اور تلاوتیں ہوتی رہیں گی ان کی شان بیان ہوتی رہے گی قربان قربان اللہ تعالیٰ ہماری امی جان امنی عائشہ صدی کا ربی اللہ تعالی عنہ پر قرور رحمت نازل فرمائے اور ان کی شان اور عظمت کا صدقہ ہم سب کو بےخصوص ہمارے معاشرے میں بسنے والی اسلامی بہنوں کا تھا فرمائے لیکن ان کی سیرت میں بے شمار سبق کے مدنی پھول ہیں مگر اس مختصر سے وقت میں جب کلام کی طرف ہم جا رہے ہیں دو باتیں یہ چند باتیں میں عرض کروں گا ہم اسلامی بہنوں کے لیے کہ آپ بہت بڑی مفتیہ تھی اور بہت بڑی عالمہ تھیں یقیناً آپ کی ریاضت آپ کا ایثار آپ کا تقوی آپ کی پرہیزگاری اور آپ کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ کم ہے لیکن ان میں سے ایک ان پورا یہ جو پھول ہے اس کی ایک نمایاں پتی آپ کی خصوصیت کی یہ ہے کہ جو بڑی خوشبو سے معتر ہے وہ ہے آپ کا عالمہ ہونا آپ کا مفتیہ ہونا فکر میں آپ عبور تھا اور جیت صحابہ کرم علی مردوان آپ سے استفادہ کرتے ہیں میں اسلامی بہنوں سے یہ عرض کروں عرض کروں گا کہ آج ان کا علم دین کی طرح رجحان کم ہے مطالعہ کرنے میں کیونکہ مطالعہ کرنے سے علم بڑھتا ہے علم دین کا جو فرمان میں ایک چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچے بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری خواتین کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ان مبارک بیویوں کا ان اہل بیت کی پاک بیبیوں کا ان صحابیات کی پاک بیبیوں کی ہسٹری کے پڑھنے کا سیرت کے پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے میں چاہوں گا آپ کے درج سے یہ اعلان بھی ہو جائے کہ جو مکتبت ال پڑھیں آ... فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بالکل کتاب کا مطالعہ کریں مگر میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ اس وقت اگر ہم پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر کی اگر ہم کارکردگی لیں تو فیمل اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں جی میل کے مقابلے میں ٹھیک ہے میل کے مقابلے میں فیمل اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے مگر عالم بننے میں کیوں نہیں ہے ان کو عالمہ بننا چاہیے ان کو دعوت اسلامی جامع المدینہ جیسا عظیم شعبہ دے رہی ہے عالمہ بننے کے لیے اور ہماری ہزاروں اسلامی بہنیں عالیمہ بن رہی ہیں اور عالیمہ بن چکی بھی ہیں میرا خیال ہے چار ہزار سے زیادہ اسلامی بہنیں عالیمہ بن چکی ہیں ہمارے مدری عالیمہ ماں ہو تو عالمہ ماں عالمہ عمل عالیمہ ماں تو بچے کی تربیت کا معاملہ ہے کچھ تو میں اس موقع پر یہ عرض کروں گا کہ ام المنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں مقت المدینہ کی کتاب کے ذریعے اور آج ان کے سال ثواب کے لیے نیت کریں کہ ہم عالمہ بنیں گی ماں اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنائیں ان اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ معاشرے میں کتنا زبردست مدری انخلا آتا صلو حبیب محمد جی آج کیا سنا رہے ہیں محمود بھائی حضرت احمد اللہ تعالی کا کلام آسما کر تیرے تلووں کا آپ کچھ جو آپ سنائیں وہ سن لیں گے انشاءاللہ سنا تو راتیں بھی مدع کی کر دیں باتیں بھی مدع کی کر دیں نہ سلیم کا تصور نہ خیال تور سینا میری آرز محمد میری جست مدینہ تو ایک دوسرا کلام جو آپ کی مرضی صلی صل اللہ علیہ رسول وسلّ بی اللہ شہر نبی تیری گلوں کا نقش ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلوں کا نقشاہ کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مو کے زیارت خلد بھی ہے مو کے زیارت جلوہ جلوا ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مو زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈا روزہ ہی کچھ کچھ ایسا ہے دل کو آنکھ کو ٹھنڈا روزا ہی کچھ ایسا ہے فرشے زمین پر عرش بری ہو فرشے زمین پر ارشے بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرشے زمین پر سے پر ارشے بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے اور سب نبی نبی پر اور سجدے کی حالت ہے سن ربضی اللہ تعالیٰ نو کا ذکر امام حسین امام حسن کا بھی واہ کیا ماشاء اللہ سجدے میں جو قربان دیں واہ پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بھی بڑھا دی آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے شہرے نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے سب نبی ندی پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے سبتے ندی گوشتے ندی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے کا نیت بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے رب کے سوا دے کھانا کسی نے پرشی ہو یا ارشی ہو رب کے سوا دیکھا کسی نے فرشی ہو جا ارشی ہو ان کی حقیقت کے چہرے پر ان کی حقیقت کے چہرے پر پرتا ہی کچھ ایسا ہے ان کی حقیقت کے چہرے پر پرتا ہی کچھ ایسا ہے اور خم ہے یہاں جم دو سکندر اس میں کیا حیرانی ہے ہم ہیں یہاں جم ش سکندر اس میں کیا حیرانی ہے ان کے غلاموں کا اے اختر ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے ان کے ہاشمی میاں کے بھائی جان مدنی میں اچھا ان کا بھی تخل وہ بھی اختر ہے ان کا بھی تخلص اور ان کا اچھا اچھا اچھا ہمارے لیے دونوں ہی اختر ہیں ان کے گلابوں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے ہم ہیں یہاں جمشے دو سکندر اس میں کیا حیرانی ہے ان کے <مشال> کا بولا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہمارا موضوع حضرۂ بدر اور امر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ماشاء اللہ جی ارشاد فرمائیے میرا اس میں ذہن یہ تھا کہ مختلف جو سیرت کے گوشے ہیں تو ان کے حوالے سے جو انسپریشن ملتی ہے اس پر کلام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے ایک تو جیسے حقوق الباد کے تعلق سے ایک تھا دوسرا ذہن یہی تھا کہ جو آپ نے گریہ ازاری اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رجوع تھا اس وقت بارگاہ الہی میں تو مشکلات میں امت کا مسلمانوں کا یعنی رب تعلی کی الہی کی بارگاہ میں رجوع کرنا الہا زاری کرنا یہ مطلب پسندیدہ امر ہے اور ہمیں بھی صدائے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھر اس وقت جو یعنی اس سے پہلے جو ہے مطلب یہ میدان بدر کا جائزہ لینا اور اس میں پھر مشاورتیں کرنا اس معاملات میں انوالو ہونا یہ سارے بھی جو ہے نا کے وہ مطلب گوشے ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو ہم اپنی جو زندگی ہے اس میں اس کو مطلب اپلائی کریں اور جو ہے وہ مطلب اس کو اختیار کریں باقی کچھ معاضہ سے ان کا میں نے بیان جو ہے وہ کیا تھا کہ یہ یہ معاذات کا صدور ہوا تھا تو میرا جو ذہن ہے کہ انسپریشن والا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا آپ اگر لیں تو اس, اس کے کی تعلق کیا کیا, کیا سیکھا جی جی کیا کیا سبق حاصل کیا ہم کیا کریں میں تو کافی ماشاء اللہ مغرب میں کے بعد عرض کر چکا ہوں اس وقت آپ اتنے زیادہ صاحب کلام نہیں بنے تھے آپ کے سامنے صاحب کلام بننے کا نہیں صاحب سماعت بننے کا دل زیادہ کیا شان ہے کبھی کبھی مجھے دیکھ کا ایک شیر یاد میں بھی آپ اصل میں انسپریشن جو لینے کی باتیں نا تو انہوں نے کہا تو مجھے ایک دم یاد آ گیا وہ <laughs> <laughs> <laughs> کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا اس سے مراد یہ کہ آج کی جو کیفیت ہے سب اور عمومی طور پر ہم جب بھی اسلام کی شان و شوکت اس کی عظمت کی کیفیت پر بات کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو فی زمانہ آج مسلمانوں کے حالات ہیں انفرادی طور پر مسلمان کا بدعمل ہونا اللہ رسول اعضب وجل وصلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت سے غافل ہونا پھر آپ اکثر ذکر کرتے ہیں معاشرتی برائیوں کے حوالے سے وہ اس کی ذاتی زندگی ہو اس کی فیملی کی زندگی ہو اس کی معاشرتی زندگی ہو اس کی معاشی زندگی ہو اس کی اقتصادی زندگی ہو کاروباری زندگی ہو کسی طرح کی زندگی پر آپ ایک توجہ کریں تو لگتا ہے ایسا ہے جیسے نہیں ہم لوگوں نے گویا کہ تیسا کر لیا ہے کہ ہمیں اس طرف بڑھنا نہیں ہے کہ جس طرف کامیابی ہے کامرانی ہے سرفرازی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علی سلاۃ وسلام کی رضا مندی ہے اور پھر ایک یہ بھی ایک ذہن بنتا ہے کہ گویا ایسا نہیں ہو جو آپ توجہ دلاتے کہ ابیر علیہ صلی دامت دعمت نے کچھ دن پہلے مدنی مذاکرے میں بھی اس کا ذکر فرمایا وہ آپ نے فرمایا نہ کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یار نے دشمنان اسلام کی سازشیں ہوں جیسے تو اس پر یہ نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھا ابھی کہا کتنا کہ زبردست مدرفولتا کہ ان چیزوں کو تو انقلابی طور پر لینا چاہیے انٹرنیشنلی لینا چاہیے اسلامی ممالک کو اس انداز لینا چاہیے اس کو اس, اس اسلام کی شان و شوکت کے ان ایونٹس کو تو منانا چاہیے تو میں یہی جی جی ہوں, جی جی ہوں جی جی کہ اس سے عالمی سطح پر ہونا چاہیے ہم دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں ماشاء شب معراج بڑی شان و شوقت کے ساتھ منائی جاتی ہے یقین یہ بہت بڑا معجزہ ہے میرے آخر صلی اللہ تعالی وسلم کا معراج کا اور عرب امارات کے بارے میں جو مجھے پتا ہے کہ عرب امارات میں تو ستائیس عجب یہ نیشنل ہولیڈے چھٹی ہوتی ہے شاید دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس میں ستائیس رجب چھٹی ہوتی ہے تو تہذیب و تمدن کی جو جلغار ہم مسلمانوں میں اور بالخصوص نوجوانوں میں اور پھر آپ تعلیمی اداروں کی طرف جو رحبت دلاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو کئی دنوں سے الحمد للہ ہوں اتنے معجزات ہیں بدر میں اتنے معجزات ہیں اور ایسی فتح کہ بس میں تو یہی ارض کروں گا کہ بالکل عالمی سطح پر ہونا چاہیے ریاستی سطح پر ہونا چاہیے ہر سطح پر ہونا چاہیے پھر اس کے باقاعدہ آرٹیکلس آنے چاہیے اس کو تو ٹھیک ٹھاک لکھنا چاہیے جو درست میسج ہے جی وہ جانا چاہیے کالج یونیورسٹیز کے اندر اگر کھلی ہوں تو اس معاملے میں بہت کچھ ہونا چاہیے جو آپ دیکھیے نا ٹھنڈ سی پڑی ہوئی ہے اس میں جو گرم جوشی ہونی چاہیے جو جذبہ ہونا چاہیے اس پر میں اقبال کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا یہ لگتا ہے کہ طے کر رکھا ہے مغربی تمدن کے جو جسے کہ جلغار والوں نے کہ یہ فاق کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو فکر عرب سے وہ کہتا ہے کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو آپ غور فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو آپ دیکھیے تہذیب و تمدن ثقافت و کلچر میں مغربیت کتنی گھس گئی ہے ہم فیشن کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں نیا ہیئر اسٹائل اپنانا ہے نیا آ... واکنگ اسٹائل اپنانا ہے نئی ترکیبیں نیا انداز نئی صورتیں فیشن انڈسٹری کو دن بدن فروغ دیا جا رہا ہے تو فکر عرب کو چھوڑ کے پرنگی تخیلات اسلام کی جو, جو, جو بنیادی تعلیمات ہیں اور جو ایک اسلام کی جو روح ہے اور جو ایک عشق اور ایک دیوانگی اور ایک وارث سگی کی یا, یا, جو کیفیات ہوتی تھی کہ وہ و و یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے بند بند بند جنہیں جن تو نے بخشا ہے ذوق خدائے اور ایک وہ ہے نا کہ شہادت مطلوب و مقصود و مومن نہ مالے گنیبت کشور کشائی تو یہ واقعی ایسے پیغامات ہیں کہ جنہیں کتابوں میں لکھی ہیں یہ اشعار کتابوں میں پڑھے ہیں لیکن اس کے ساتھ اسباق کے جن سے مطلب کہ وہ ایک فکر اور ایک, دلاؤ دلاؤ ایک, ایک اس, کی اس کی کمی ملتی ہے ایک طرف تین گھوڑے ہیں دوسری طرف پچاس گھوڑے ہیں ایک طرف جو ہے نا ستر اونٹ ہیں دوسری طرف تقریباً سات سو کے قریب اونٹ ہیں اور ادھر جو ہے نا تین سو تیرہ ہیں اور تین سو پانچ کے قریب جو ہے میدان بدر میں باقی دیگر ذمہ داریوں میں ہیں اور ادھر جو ہے نا وہ تقریباً بازوں نے لکھا نو سو پچاس بازوں نے لکھا جو ہے نا وہ سو یہ مطلب اور پھر یعنی سات زرے ہیں اور یعنی چند تلواریں ہیں اور ادھر یہ کہ وہ پورے کیل کانٹے سے لیس ہونا تو یعنی اللہ پر بھروسہ توقل اور مشکلات کا مقابلہ کرنا اب یہاں جو ہوتا ہے ہمارے مطلب بالخصوص دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم بہت ساری کیلکولیشن میں یوں بھی پڑ جاتے ہیں مثال کے طور پر قافلوں کے معاملے میں ہمیں بہت سارا جو ہے نا طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں علم دین کا جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں تو ابھی آپ نے اسلامی بہنوں کو علم دین کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول دیا ہوا تو شاید ایک ہوگا کہ اس کا نا ٹریگر ہو گیا ہوگا دماغ کے اندر جو ایک خیالات کا تانتا ہے وہ ٹریگر ہو گیا ہوگا میری تو یہ بھی مصوفیت ہے, ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو اب کیا کروں کیسے کروں یہ اس طرح کا خیالات زندگی آنا شروع میں آ, اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہیں وہ آتی رہتی ہے اور کیفیات انسان کی زندگی میں بدلتی رہتی ہیں مصروفیات انسان کی زندگی میں بدلتی رہتی ہیں اور پیرورٹیز بھی انسان کی زندگی میں بدلتی رہتی ہیں اور ہوتا یہی ہے کہ جب آپ, آپ کے ساتھ کوئی سی چیز وابستہ ہوتی ہے تو آپ اپنے جو اسکیڈول ہے جو ٹائمنگ ہے جو شیڈول ہے اس کو آپ اس کو ریفریش کرتے ہیں اس کا اثر نو جائزہ لیتے ہیں اور جو پیرورٹی کے جو کام ہوتے ہیں کیونکہ ہم تحمل مزاجی اور ٹھہراؤ کی طبیعت کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری پرورٹی کو سیٹل کرنا میں ہمیں آسانی رہے گی تھوڑا سا رکیے تھوڑا سا ٹھیریے اور اپنی جو بھی پرورٹیز ہیں یا جو ترجیحات ہیں ان کا اثر نو جائزہ لیں اور دیکھیے کہ مسنگ کیا ہے جو چیزیں آپ کی مسنگ ہیں اس کی لسٹ بنائیں اور پھر اس کی اہمیت کو اور اس کی ترجیحات کو سامنے رکھیں اس کے مطابق آپ اپنا اسکیڈول بنائیں تو آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں جو ایکسٹرا آرڈنری ہیں جو سرپلس ہیں بالکل اس کی کوئی فالتو ہے کوئی اس کی امپورٹنس نہیں ہے گہ اہم ہیں اور ایک بتوبد گزارنے کے لیے آپ نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کی ایک کر کے ریموو ہو جائیں گی وہ یاد رکھیے جب آپ کی زندگی میں کام کے کام آئیں گے نا تو نہ کرنے کے کام نکلتے جائیں گے جب آپ کی زندگی سے کام کرنے والے کام نکلتے جائیں گے نا تو نہ کرنے والے کام آتے رہیں گے کیونکہ وقت تو آپ نے گزارنا ہی ہے اور ابھی بھی ہم چونکہ وقت گزار رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے جلوس سے بدر کا اور جلوس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور پتہ چلا ہے کہ فیضان مدینہ میں صحابہ اور اہل بیت حق حق حق جلوس کی تیاری کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیے یہ فیضان مدینہ مرحبا مرحبا کے مناظر آپ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں اور عاشقان صابہ اور اہل بیت یہ جمع ہوئے ہیں اور جمع ہو کر یہ انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالی اور ماشاءاللہ یہ میر سنت کی بھی الحمدللہ زیارت ہو رہی ہے اور اللہ یہ اللہ بھی انشاءاللہ شاء ہی چند ہی اللہ اللہ اللہ میں جلوس مبارک کا ایک صورت اختیار ہوگی اور انشاءاللہ سارے مل کر انشاءاللہ اللہ جلوس अल्ण مبارک میں شرکت کریں گے جی پاپا جلوس شریف فیضان مدینہ کی تیاری ہے ذرا مل سنت کو بھی دکھائیے فیضان مدینہ میں بھی تیاری ہے یہ ماشاء اللہ یہ فیضان مدینہ کے آشیقان رسول ہیں جو جلوس کی تیاری کیے ہوئے ہیں حمید یہ تیاری مغ مرکز سیدان مدینہ میں آشقہ نے صحابہ عاشقہ نے بیت اور غزبۂ بدر کے صحابہ کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ جلوس جلوس بدری بدری جلوس اور جلوس صدیقہ انس کی ترکیب ہے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوتے ہیں کراماتشہ کرامات عائشہ سیرتے عائشہ سیرت عائشہ پسائی سے آئے گا پسائی سے عائشہ شفت سخا فتح عائشہ شرافتے عائشہ شراب فتح عائشہ عباد عائشہ عبادت عائشہ عب فتح عائشہ شراب فتح عائشہ فکا فتح عائشہ <that's> I <it> need منا جاتی مصطفیٰ منا آئند محمد پڑھی ندی نا سلے موسم دن پڑیے سلحے آلہ ندیے سلح بدر کا بدرکا بدر کا اونچا بہت ہے مر با بدر کا چاہت ہے من سماشے بدرکا خود بدل دان گاس ہادے بدرکا خود بدردان ہے اداس ہاوے بدرکا کتیا گودے گری گزر گئی گے مگر گے بغیچمک کیا گا پیشہ گے آئناس ہاوے بدرکا کیا گا ہے آئناس ہاوے بدرکا سہابا صحابہ ببا مل با جہاب با مئی بابا صحابہ اتے سہابا مائی بابا مائی ببا شجاؤ سہابا مائی ببا سحابا مر خبا مر باسا بی بڑا ہی مرد نو فرت یا بدر کے سہ ماں مرحبا با مر با مر بہت ہے میں باس آبے بجر کا اونچا بہت ہے میں بس آبے بجریکا اونچا بہت ہے میرے سب آبے بجریکا ہے بے پدرکاس ہابے پدرکاس ہابے پدرکاس ہابے پدرکا اونچا بہت ہے میں باباس ہابے کا اونچا بہت ہے میں اصح وے بدرکا پاسنا ہے اصحاب بدر کا اصحے بدرکا اصحبے بدرکا اذہ بلکہ اصحبے بلرکا بہت ہے بہت ہے میرے بدر کا خود بدر دان ہے خدا دام دان خطاب بدر کے سا میں ابا محبا جل دیا میں اباس ہاب بجر کا بدلتا بھوتان ہے پودا اسا دے بجرلتا بدلدان ہے کیا جو پشان ہے آئینا اصحابِ وے کا کیا جو دوسان ہے آئی ناوے بدرے گا بہت ہے میں مبارک ماں کے صدق کیوں نہ منی دی امیر الب املی مبارک ماں کے صدق زمیں پھر نہ کیوں قربان ہو ارشے بری جو ہو ام امنی بل بی گجرے میں تک نبی ہو ہے جو کرتا ہے تیری کشمت کی آنے موبی مت ہک کرتا ہے تیری کشمت ککور آنے Amen, amen, amen. محمد مدنی چینل کے ناظرین حاضرین آئیے متقفین کے تاثرات اور ان کے جذبات کو سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں کے کے یہ کر کہ انشاءاللہ ضرور بیٹھوں گا میں آیا تو دس دن کے لیے لیکن پورا ایک مہینے گا اللہ نے چاہا تو میں آیا تو تھا میں نے کہا بیچ والے دس دن جو ہیں بیچ والا اثرات اس میں اپنے کزن کے ساتھ ملوں گا اور یہاں پر روزے بھی رکھوں گا امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کروں گا اور فیضان مدینہ کی برکتیں حاصل کروں گا لیکن اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سنت اتقاب بھی یہاں پر انشاءاللہ کریں گے مسلسل پندرہ سال سے اس میں آتا ہوں اور میں الحمد خود آیا اس کے بعد اپنے پندرہ ساتھیوں کے ساتھ فیضان مدینہ ایک ماہ کے احتیاط میں آیا ہوں الحمدللہ للہ نگران شعرا کا یہ بیان سننے کے بعد ذہن بنا ہے کہ انشاءاللہ قوم لودھ کی تباہ کاریاں یہ رسالہ خود بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ جتنا ہو سکا اس کو تقسیم کرنے کی بھی نیت ہے قوم لوٹ کی تباہ کاریاں اور پردے کے بارے میں سوال جواب رسالہ اور کتاب ہے یہ پڑھیں گے بھی اور ان پڑھ کے آگے خرید کے تقسیم بھی کریں گے رات کو مدنی مذاکرے میں باپا نے ترغیب دلائی تھی تو میں نے رات کو نیت کی تھی اسے میں ایک دن کے اندر مکمل پڑھ لوں گا یہ بابا نے مدنی مذاکرے میں پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ اس کو خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی دیں الحمدللہ میں نے یہ مکمل پڑھ لیا ہے اور ان شاء اللہ دوسروں کو بھی دوں گا صبح میں نے کا بیان سنا تو مجھے سن کے اس سے بہت تیبر حاصل ہوئی تو میں نے نیران شرح بتایا کہ میں تو بالکل تھوڑی سی باتیں بتا رہا ہوں اگر آپ کو اس بارے میں زیادہ معلومات چاہیے تو اب یہ قوم لبہ کاریاں رسالہ پڑھ لیں تو میرا دماغ بنا کے انشاءاللہ میں کومل سے جو تو آریاں رسالا یہ لوں گا وفا آرام تو ہے لیکن میرا ذہن بنا کے میں جو ہے وفا آرام میں آرام نہیں کروں گا ان یہ رسالہ پڑھوں گا پاپا جان کے یہاں صحبت ملتی ہے ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے ان کو فیض پانے کا موقع ملتا ہے مدنی میں سے کرتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہوں گا بس یہاں کے یہاں کا ماحول دیکھا بہت پیارا ماحول ہے مدنی ماحول ہے اب ہم نے وہ لبائیں تو کچھ نہیں کیا گاؤں کے جائیں ہمارے پیر صاحب کی بہت یہ شفقت ہے بڑی مہربانی کہ ہمارے سیکھنے کو دین مل رہا ہے اور ہماری آگے والی آنے والی نسل وہ اسلام کے اوپر قائد ہو جائے گی بس ماہ رمضان ہوگا اور انشاءاللہ فیضان مدینہ ہوگا مجھے تو بہت پسند آیا یہ ماحول بس برکتیں سمیٹنے کے لیے نیت بن رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا برکتیں لٹنی ہیں تو رمضان کی تو بس یہیں پر ہی میرت کی زیارت ہوتی ہے پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں فیضان مدینہ ایک تربیت گاہ ہے تو یہاں پر جو کچھ ایسے کالج یونیورسٹی میں سیکھا بھی جاتا ہے جو یہاں ہم سیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارا زور کا ہوتا ہے خصوصاً نماز کے احکام سیکھنا تو یہ تو ہم مسلمان ہیں مسلمان کا فرض ہے وہ نماز اپنی بہتر کرے درست کرے نماز سیکھے یہ چیز تو ضروری ہے نا ہر مسلمان کے اوپر اہن فرض ہے نا جو فضوم بیان ہوتا ہے یہ ہمیں بہت کافی معلومات ہوا ہے جو ہمیں پورا صحیح وضو کرنا غسل کرنا صحیح نہیں آتا تھا اور سب فرائض نہیں آتے تھے ہمیں نماز کے الحمدللہ یہاں پر سن کے بہت معلومات ہوا ہے دل سڑپتا ہے کہ ہم کس دنیا میں رہے ہیں پہلے اس دنیا میں پہلے کیوں نہیں آئے ہیں جب میں آیا تو کلین شیو تھا یہ داڑھی مجھے فیضان مدینہ سے ملا ہے اتنی عمر نکلنے کے بعد یہ اگلی عمر انشاءاللہ شاء بہت اچھی گزرے گی اس دفتے اسلامی کے اندر نگران شورا تو ماشاءاللہ اللہ شورا کے کی نگران ہیں وہ ماشاءاللہ ایسی تربیت فرما رہے ہیں کہ جو ممکن ہی نہ تھا پوری صحبت سے بچیں گے اور اچھی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ یہ سب جو عمران بھائی نے باتیں کی ہیں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ ایک دم بالکل پرفیکٹ اور بہت اچھی باتیں کی ہیں ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وعدے نہیں کر سکتے ہم بس آج کا بھیا جس طرح سُنانا تو میرے پاؤں تعلیم زمین نکل گئی کیا ہم کس ماحول میں ہیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ حقیقت بات گراہوں میں اس قدر ل... اس قدر ہم لوگ ہو تھے کہ بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہماری بکفیت ہوگی بھی نہیں ہوگی آج جان سن کے حقیقت بات جو عذاب ہے نا ہم تو سورا نہیں آ رہا تو ہم سہارا کیسے جائے گا ایک کام سارا دین کا ہے اگر اند تو پیچھے ہٹ جائیں گے نا تو یہ ہے کیونکہ شرم حیا دین سے چلنا یہ ہوئی دنیا تے کام ہے جس واسطے دنیا تی آئے اس تو پیچھے ہو کوئی مقصد نہیں اگر اس مقصد تو پاسے ہو جاگے تو پھر نہ دنیا ہے نہ آخرتے. کوئی چیز نہیں واسطے بیان کیتا. سمجھن والے بندے سمجھ نے جنہیں نہیں سمجھنا نہیں سمجھنا اس واسطے ان کی تھی ایس پاس جاؤ یہ بربادی والا کام ہے کہ جڑی اظہر لغت شام کی قومی کی ہوا انہوں نے ادا آئے اس واسطے آئے کہ ان راستہ چھڑ دیا جو اللہ تلہ نے نبی کاجی عمران کا بہن ہوتا ہے صبح کا اس کا تو میں جیوا نہ الحمدللہ جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی وہ بیان کر رہا ہے الحمدللہ بہت کچھ یہاں پر سیکھنے کو ملتا ہے اور جو کچھ ہم نے پہلے سنا بھی نہیں تھا وہ یہاں سن رہے اور جو حاضی عمران کا بیان ہے اوف اوف, یقین کرے ہمیں کاروبار گھر سب کچھ بھول جاتے ہیں گیارہ مہینے جو گزر جاتے ہیں رمضان کا انتظار کرتا ہوں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آ جائے میں فیضان مدینہ جاؤں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے اور ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے پہلے ہم بدتمیزی کرتے تھے ماں باپ سے تو آج توبہ کی ہے اس سے بدتمیزی کرنے سے پاپا نے ترغیب دیجیے گا آج ہی معافی مانگ لے اپنے ماں باپ سے تو ہم نے کال کر کے اسی ٹائم معافی مانگ لی تھی اپنے ماں باپ سے پہلے بہت گندی زندگی تھی تمہاری میری میں خود میں اپنی مثال بتا رہا ہوں کہ میں چرس پیتا تھا اتنی چرس پیتا تھا کہ دنیا میں کوئی چرسی اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے چرس چھوڑ دیے یہاں پہ آگے ٹھیک ہے نہرما بردار نہیں تھا اکلوتا بیٹا ہوں ماں باپ کا میں نے وہ ساری دل میں عہد کر لیا کہ آئندہ کے لئے میں کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے والدین سے لڑوں گا نہیں بہت غلط کیا میں نے اپنی والدین کے ساتھ اور ان شاء اللہ تعالیٰ جاتے ماں اور باپ کے پاؤں پکڑوں گا ان سے معافی مانگوں گا معافی مانگ کے پھر اپنی زندگی اگلی بسر کریں گے ان پہلے جو ہو چکا اس کی میں توبہ کرتا ہوں داڑھی بھی گا سنت کے مطابق مٹھی ان شاء جن دوستوں نے مجھے نشے پہ لگایا تھا ان دوستوں سے بھی انشاءاللہ شاء جا کے میں ریکویسٹ بھی کروں گا اور محنت بھی کروں گا دعوت اسلامی کی دعوت بھی دوں گا اور انشاءاللہ انہیں بتاؤں گا بھی کہ میں کچھ بن گیا ہوں اور بن کے سامنے آیا ہوں تمہارے کہ چھوڑ دو نشہ کچھ نہیں ملے گا اس نشے کے اندر اس عیب کے اندر ان برائیوں کے اندر ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے دعوت اسلامی میں قدم رکھ لیا ان اللہ دعوت اسلامی میری بیڑی پار لگائے گی انشاء انشاء اللہ کیا کہتے ہیں بابا ہاں ہاں کئی مضامین ہیں ان تاثرات میں ماشاءاللہ وہ طرح طرح کے سائیں بھائی ہیں جنہوں نے مختلف گناہوں سے توبہ ہے, کی ہے وہ یہ نشے کی جو بات کر رہے تھے اس میں یہ ان سے میں عرض کروں گا کہ سچی توبہ تو کرنی کرنی ہے اب جن دوستوں نے یا جن لوگوں نے اب دوست ہمارے وہ ہیں جو عاشقہ رسول نے, نماز ہی ہیں نمازی ہیں سنتوں کے پابند ہیں باقی وہ پرانے جو بھی واقف کار تھے جن کی صحبت نے خراب کیا ان کو جا کر سمجھانا یہ یہ عرض کروں گا ہے رسک ویسے ایسا نہ ہو کہ وہ چونکہ وہ گناہ میں لذت ہوتی ہے وہ کہیں اللہ نہ کرے ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے پھر پھنسا دیں آپ کو اس نشے کی لت میں یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نہیں نہیں میں تو بہت پکا ہو گیا ہوں آپ میرے کو کوئی ہلا نہیں سکتا یہ یہ بھی شیطان کا دھوکا اور اس میں آدمی مشکل میں پڑ سکتا ہے تو اپنی کمزوری پر نظر رہے اور ہر وقت اپنے آپ کو بندہ کمزور ہی سمجھے میں کچھ بن گیا ہوں مجھ میں اب کچھ پورس آ گئے میں بہت پکا ہو گیا ہوں یہ خیالات نہ کریں اللہ سے ڈرتے رہیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ کب دل بدل جائے قلب قلب یعنی دل کو قلب کہتے نا اس کے معنی یہ ہے بار بار بدلنے والا حدیث پاک میں اس کی مثال دی ہے کلب کی اس طرح کے جیسے کوئی پر ہو اور میدان میں پڑا ہو اخواہ اس کو ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کرتی ہو تو یہ دل اسی طرح الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اب میں کچھ بن گیا ہوں میں پکا ہو گیا ہوں بس میں ان سب کو سمجھاؤں گا اور تو سمجھانا اچھی بات ہے لیکن پہلے اپنے آپ کو مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے یا کچھ ایسے ہو کہ اسلامی بھائی اور مبلغین ساتھ ہوں آپ کے اور وہ ان کو سمجھائے دیکھو یہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے ماشاءاللہ انہوں نے توبہ کر دی آپ بھی توبہ کر دیجیے تو وہ ہو سکتا ہے ان کو حدیث سے وغیرہ سنا کر ان کو اس طرف لے آئے لیکن آپ کو ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ نہ کرے شیطان جو ہے وہ پھر گناہوں میں ڈال دے اسی طرح کسائی بھائی نے کہا کہ بس میں جاؤں گا ماں کے پاس اور پاؤں پکڑ کے معافی مانگوں گا زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کل کس نے دیکھی ہے تو یہ تو فوری طور پر آج اور اب بھی اب تو کمیکیشن تو آسان ہے فون سے رابطہ ہو سکتا ہے اگر ہے تو گنجائش تو اگر ناراض کیا اس کو ماں کو تو سب کو چھوڑ کے بندہ پہلے ماں کو منائے تو فون کے ذریعے یا کوئی ایسا دوست ہو آپ کا تو وہ آپ سوتی پیغام بھر دیں اس کو اپنی آواز بھر دیں اور وہ جا کر آپ کی ماں کو سنا کے آئے کہ آپ کا بیٹا دو اس طرح آپ سے رو رو کر معافی مانگ رہے رو رو کے معافی مانگنی ہے کہ اگر ماں کے دل میں کچھ ہو بھی تو نکل جائے اور ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے اولاد کے حق وہ پگھل جائے گا اگر ناراض ہو بھی تو انشاءاللہ شاء معاف کر دے گی تو یہ اس میں ساس بعد میں لے بندہ پہلے ماں باپ کو راضی کر لے اگر ناراض کیا ہے تو فون سے بھی ممکن ہے گزارا جلدی کرنا چاہیے عرض یہ ہے بابا کہ ایک نوجوان نے جو ایک کلام کیا میں چاہ رہا تھا اس پر بھی آپ کو دومدنی کھول دیں کہ میں نے بہت اس طرح کی اپنی کیفیت تھی ان کی کہ میں نے گناہ کیے ہیں پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی بھی کہ نہیں تو اللہ تبارک کی رحمت سے ہمیشہ امید نہیں چاہیے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی جیسا ہو میرے بارے میں گمان کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سچی توبہ کر لیں اللہ باف کرنے والا ہے یا وہ لا تقنطو من رحمت میرے وہ بندوں کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بے شک وہ معاف فرمانے والا رشم فرمانے والا ہے آئیے بے تھے جذبات میں کہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میری مغفرت بھی ہوگی یا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے لیکن مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے حدیث پاک میں بھی ہے وہ کملا کم زمبالہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے توبہ کے بہت فضائل ہے تو یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی یہی ہو کہ اللہ کریم ہے اور اپنے فضل و کرم سے محروم نہیں کرے گا میری مغفرت کرے گا اور ویسے بھی تو عشر مغفرت ہے یہ رمضان شریف کے جو دس دن چل رہے ہیں اب عشر مغفرت جا رہا رخصت کی طرف تو مگر اس وقت باقی ہے جب کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں تو خصوصی مغفرت تو اس لیے وہ مایوسی نہیں اللہ کی رحمت پر نظر ہو اور خوش فہمی بھی نہ ہو اللہ کی رحمت پر نظر بھی ہو بندہ ڈر کا بھی رہے دونوں ہی کیفیات خوف اور رجا اس کو کہتے ہیں وہ شیر ہے نا الاسط کا یاد آ رہا ہے کچھ اے تجھ سے امید ہے یہ امید رضا کو جو چلو جو بھی ہے پڑھیں پڑھیں جو بھی. سبقت رحمتی الا گدبی سباقت قد الا اللہ جب سے تو نے سنا دیا شر ہم گنا کا رحمتی غزہ یہ آتی شریف میں کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کوڑی سے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا, کیا ہو نا سبکت غد و بی سبکت رشمتی غدابی یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے اور یہ اللہ یہ شعر کا وزن درست یعنی شیر میں استعمال کرنے کے لیے مولانا حسنز خان نے کا اضافہ فرمایا تو اس سے معنی نہیں بدل رہے معنی درست ہے تو اس کے معنی بنیں گے اللہ فرما رہا ہے یہ حدیث پاک، حدیث قدسی ہے حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ تو ادا ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالی نے فرمایا ہوتا ہے یہ مراد ہوتی ہے حدیث قدسی سبقت رحمتی پلا غذب ہی تو نے جب سے سنا دیا یارب یعنی اے اللہ جب سے نے یہ فرما دیا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت جو ہے نا میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے آسرہ ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یارب اب تو اور مضبوط ہمارا آسرا ہو گیا کہ تو اپنے کرم سے ہمیں بخش ہی دے گا